پروگرام کے بار خطیب شولہ بیان مقرر فضیلت الشیخ ابو زید غمیر حفظہ اللہ تعالی ہے جیسا کہ اعلان کے مطابق آپ تمام حضرات کو اس کی اطلاع دی جا چکی موضوع اور عنوان ہے کامیاب اس دواجی زندگی دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی کامیاب ہو اور کس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر کامیابی کی زندگی گزاریں ایک بچے کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اگر کھلونا مل جائے تو ہماری کامیاب زندگی ایک تعجب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ تجارت کے اندر زیادہ سے زیادہ منافع ہو جائے تو ہماری کامیاب زندگی ایک کسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کھیتی ہری بھری ہو جائے تو ہماری کامیاب زندگی ایک چور کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم چوری اور ڈکیتی کے اندر کامیاب ہو جائیں تو ہماری زندگی کے اندر کامیابی کا جو ہے تمغہ لگ جائے گا ایک نوجوان کی زندگی اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم ایک جوان بیوی میسر ہو جائے ایک باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیک اولاد ہو ماں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی گود ہری بھری ہو یہ تمام کے تمام دنیاوی اصول ہیں لیکن ہم آئیے آج کے اس پر رونق مجلس میں یہ دیکھیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کون سی ہوتی ہے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر کس طریقے سے میاں بیوی کے اصول و ضوابط کو برتتے ہوئے اپنی زندگی کو اس طریقے سے کامیاب کریں کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چیز میسر عطا فرمائے عزیزہ گرامی آج کا یہ پروگرام مکتب دعوت و ارشاد و طویت و جالیات ملس کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے اور میں بڑا ہی مسرور ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اس طریقے کی نورانی محفلوں کے اندر ہمارے زائر ہمارے فضیلت الشیخ جو تقریباً آج مہینے سے آئے ہوئے ہیں صبح و شام دین کی دعوت میں اس طریقے سے مگن ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے جدول کے مطابق ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ مسلسل صبح و شام پروگرام کے اندر مصروف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ مسائل ان کی یہ کوشش بار آور لائے آمیر دوستوں میں زیادہ وقت نہ لے کر کے اپنے عزیز مہمان اور شولہ بیان مقرر فضیلت الشیخ ابو ضمیر ابو زید ضمیر حفیظہ اللہ تعالی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اعلان کے مطابق اپنے موضوع کی کما حق و وزار فرمائیں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات سے بھی التماس کروں گا کہ مجلس کو نورانی مجلس بنائیں اور ساتھ ساتھ میں عورتوں سے بھی التماس کروں گا کہ سکون کے ساتھ آرام کے ساتھ اور صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنی جگہ پر بیٹھیں جیسا کہ سابقہ ہمیں معلوم ہوا کہ عورتوں کی طرف بڑی گندگی ہو جاتی ہے بہرحال بطرق بشریت یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن خاص طور سے عورتوں سے التماس اور گزارش ہے کی صفائی کا احتیاط کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے معزز خطیب کو دعوت سکن دوں گا کہ وہ تشریف لائیں ابو زید ضمیر حفیظ اللہ تعالی فلیح فب مشکورہ جزاکم اللہ و خیرن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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكروه. طابل احترام شيخ محترام. نیاز انصاری حفظ اللہ دیگر علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں اللہ رب العالمین نے آدم السلام کو پیدا کیا تو ان کے ساتھ ان کے لیے ان کا جوڑا بنایا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جاری رکھا تو مرد کے ساتھ ساتھ عورت کو بھی پیدا کیا لہٰذا عالمی سطح پر ہم دیکھیں کہ کسی بھی سال ایسا نہیں ہوتا ہے کہ صرف لڑکے پیدا ہوں لڑکیاں نہیں یا اس کے بلاک صرف لڑکیاں پیدا ہوں اور لڑکے نہیں یہ اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل ہے اللہ کے وجود کی دلیل ہے کہ انسانیت کا سلسلہ مرد اور عورت کا برابر چلتا رہتا ہے اللہ تعالی نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور دونوں کو ساتھ میں جوڑا بنا کر جینے کی تلقین کی اور عورت کو مرد کے تابع کیا اور ان دونوں کے ذریعے سے اولاد کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا اور اسی طرح سے خاندان اور خاندانوں سے معاشرہ بنتا ہے ایک معاشرہ گھروں سے بنتا ہے اور گھر بیوی اور شوہر اور ان کے ماتحت ان کی اولاد کے ذریعے سے بنتے ہیں لہذا گھر کی بنیادی اکائی اور اس کو چلانے والے بیوی شور ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے او مین آیاتی ہی ان کسی کم ازواج لیتس کو نو الحا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک جوڑا انسان کے لیے انسان بطور جوڑا بنایا اور اس لیے بنایا لیتس کو تاکہ تم اپنے جوڑے سے سکون حاصل کر سکو وجار بین مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے آپس میں رشتے میں مودہ محبت اور رحمت کا معاملہ رکھا بیوی شوہر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی اور بیوی شوہر کے تعلق کو اللہ تعالیٰ نے رحمت والا تعلق بنایا ان فِي ذَلِكَ آیا کہ یہ قومی تب اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو بہت غور فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی شوہر کے لیے جسمانی اور روحانی ذہنی معاشی باہمی تعاون کے اعتبار سے دونوں کو ایک دوسرے کا جوڑا بنا ہے دونوں کی تخلیق اگر آپ دیکھیں یا اسی طرح سے مزاج کے اعتبار سے تفاوت اور فرق آپ دیکھیں آپ کو واقعی محسوس ہوگا کہ دونوں کی ذمہ داری اور دونوں کا ایک دوسرے کے لیے جوڑا ہونا بالکل مناسب ہے عورت کو اللہ تعالیٰ نے نرم بنایا اس میں کمزوری رکھی اس کے ذہن کو اس کی صلاحیتوں کو گھر کے اعتبار سے بنایا بچوں کی تربیت کے اعتبار سے بنایا اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا اور اس کو طاقتور بنایا حفاظت کرنے والا اور اسی طرح سے گھر کی ضرورتوں کے اعتبار سے دوپ میں بھاگ دوڑ کر کے ساری چیزیں لانے والا دونوں کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے بنائی اگر دونوں مل کے گھر کے اعتبار سے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہیں گھر کامیاب ہے بہت سے خاندان مال و دولت ان کے پاس ہوتا ہے بڑے گھر ہوتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن گھروں میں سکون نہیں ہوتا ہے بیوی شوہر مشکل سے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں بلکہ جب بات کرتے ہیں تو بات جھگڑے کے لیے ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کی شکایت کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے ایوپ پہ نگاہ رکھتے ہیں ان کے درمیان جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد ایک تیسری سمت میں چلی جاتی ہے ابتدائے جبا سے دونوں میں وقت کی محبت ہوتی ہے لیکن دھیرے دھیرے دوریاں بنتی چلی جاتی ہیں اور یہ دوریاں بعض اوقات طلاق پر ختم ہوتی ہیں با بقات سماج کی کہ دباؤ کی وجہ سے خاندانی دباؤ کی وجہ سے طلاق تو نہیں ہو پاتا لیکن زبردستی کی زندگی دونوں جیتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی محبت دلوں میں نہیں ہوتی ہے مجبوراً ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کی گاڑی گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں ان دونوں کا ساتھ ہونا بس ایک گھر میں رہنے کے اعتبار سے ہوتا ہے لیکن دلوں کے اعتبار سے میلوں دور ایک دوسرے سے ہوتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو دیکھنے میں قرار محسوس ہوتی ہے یہ رشتے داری یہ تعلقات اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے باپ کی گالیاں اور ماں کی شکایتیں دیکھ کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں بھی غلط ماڈل ملنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ آزاد ہیں ہم لوگ جو چاہے گا ان میں بغاوت پیدا ہوتی ہے ان میں شرارتیں آتی ہیں شری حدود کا تجاوز آتا ہے وہ ماں باپ سے چھپ چھپ کر غلط کام کرتے ہیں اور ماں باپ کے غلط ہونے کو اپنے یہ غلطی کا جواز مانتے ہیں ہم غلط ہوئے تو کیا ہوا ہمارے ماں باپ بھی تو غلط ہیں بلکہ بعض اوقات ذمہ دار ان کو بناتے ہیں ہمارے ماں باپ غلط ہیں اس لیے ہم غلط ہیں ایک گھر بکھر جاتا ہے جب یہ نسل بگڑ جاتی ہے ظاہر بات ہے کہ جب اولاد بگڑے گی ان کی اگلی نسل بھی بگڑے گی لہذا اگر پہلے مرحلے میں گھر کو بہتر بنانے کے لیے بیوی شوہر اپنے تعلقات کو درست کریں تو پھر آگے کی نسل کے لیے بہترین تربیت کا میدان ہموار ہو جاتا ہے لیکن بیوی شوہر کے تعلقات اس حد تک نہیں ہیں کہ بس شوہر کو کمائیں اور بیوی کی چاہتے پوری کرے یا بیوی شوہر کی خواہشاتی کو پورا کرے اور بس اس کے لیے اس کی خدمت کرتی رہے غلام کی طرح اس کی باتیں مانتی رہے صرف یہ کامیاب اس زندگی نہیں ہے اس میں کئی چیزیں ہیں جن کا خیال ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سے دونوں کو رکھنا چاہیے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشترکہ ہیں بیوی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں شوہر کے اعتبار سے اس لیے کہ بیوی ماتحت ہے گھر میں کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار بننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے شوہر کو ذمہ دار بنایا اس لیے کہ اس میں قوت ہے حفاظت کے اعتبار سے اور محافظ ہی کو ہمیشہ ذمہ دار بنایا جاتا ہے آپ کے گھر میں دو بچے ہیں ایک کمزور ہے ایک بہادر ہے ایک مضبوط ہے آپ چھوٹے کو بڑے کا محافظ اور نگران نہیں بنائیں گے آپ خود اپنے بچوں میں جو مضبوط قوی بہادر نگرانی کر سکتا ہے اس کو باقی بچوں پر ذمہ دار بناتے ہیں یہ ن سینس کی چیز ہے اللہ رب غلالمی نے مرد کو عورت پر نگران بنایا تاکہ وہ اس کی حفاظت کریں اس کی ذمہ داری کو پورا کریں تو بیوی شوہر کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سمجھے شوہر بیوی کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور دونوں کچھ مشترکہ چیزوں کا اہتمام کریں تو گھر صحیح چل سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل نفس من بنی آدم سید بنی آدم میں سے ہر شخص سردار ہے بنی آدم میں آدم کی اولاد میں ہر ایک سردار ہے والرجل سید السعید والمرأة المر ات آدمی اپنے گھر والوں کا سردار ہے اور عورت بھی اپنے گھر کی سردار ہے اس حدیث کو ابن السنی نے امروم ولیلا میں ذکر کیا ہے اور سیر جامع میں شیخ البا نے اس کو صحیح کہا ہے اس حدیث سے ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ گھر میں حاکم صرف شوہر ہے عورت نہیں اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حاکم بنایا ایسا نہیں ہے سیادت سرداری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد پر ڈالی ہے عورت پر بھی ڈالی ہے لیکن دونوں کا دائرہ کار الگ ہے ہاں اب دونوں میں کون ذمہ دار ہیں ایک دوسرے پر تو اللہ تعالیٰ نے شوہر کو محافظ اور نگراں بنایا عورت پر لیکن عورت کو بھی گھر کی ذمہ دار بنایا گیا ہے یہ نہیں کہ گھر کا ذمہ دار اکیلا مرد ہے بلکہ گھر کی ذمہ دار عورت بھی ہے لیکن اس عورت پر ذمہ دار مرد ہے اس اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ گھر کا بننا بگڑنا یہ دونوں پر مناسر ہوتا ہے گھر اگر بنتا ہے تو دونوں کے ذریعے سے بنتا ہے اور اگر گھر بگڑتا ہے تو اس میں دونوں کی غلطی ہوتی ہے لہذا جب تک کہ دونوں مل کر گھر کے لیے صحیح طور پر کام نہ کریں گھر بہتر نہیں بن سکتا ہے جیسے آپ دیکھیں گاڑی ہے اس کا ایک پہیا نکل جائے اور دوسرا پہیا بناتی رہے وہ جگہ پہ گھومتی رہے گی آگے بھی جائے گی دونوں کا صحیح ہونا چاہیے تب جا کے گاڑی آگے بڑھتی ہے صحیح چلتی ہے لہذا مرد اور عورت دونوں اپنی ذمہ داری نبھائیں تو گھر بہتر بن سکتا ہے ہمارا جو عنوان ہے کامیاب اس دیواجی زندگی بہت سارے لوگوں کو اس دیواج کیا ہے ممکن ہے معلوم نہ ہو اس دیواج کا مطلب ہوتا ہے شادی نکاح جوڑے کے ساتھ جینا تو شادی شدہ زندگی کامیاب کیسے بنے اس سے کنوارے ناراض نہ ہو کہ یہ درس ہمارے لیے نہیں ہے یہ کتاب ہمارے لیے نہیں ہے ہماری تو چابی نہیں دی یا اس میں آنے والے مسائل پر غور کر کرتی وہ خوش نہ ہو کہ ہم لوگ بچ گئے بلکہ آج نہیں تو کل ان کو قید ہونا ہے اسی لیے اس سے پہلے پہلے وہ اس کی تیاری اگر کر لیں تو ان کی زندگی بھی کامیاب ہو سکتی ہے بلکہ بہت خوش قسمت ہے وہ نوجوان جو نکاح سے پہلے نکاح سے متعلق دینی معلومات کو حاصل کر لیں تاکہ اپنی شروعات سے وہ صحیح چلے یہ نہیں کہ بہت سارا معاملہ بالوقہ بگڑ جاتا ہے تعلقات بگڑ جاتے ہیں پھر جا کے معلوم تھا او oh, ہو oh, یہاں غلطی تھی پھر واپس سے ریپیئر کرنا پڑتا ہے ویسی جیسے دیوار میں پینٹنگ غلط ہو جائے اب اس کو نکال کے پھر سے نئی پینٹنگ کرنی پڑتی ہے تو گھر کیسے اچھا بنتا ہے اس میں بیوی شوہر کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ رہ سکتے ہیں اور کیسے زندگی صحیح چل سکتی ہے کچھ نکات نکات یا کچھ بنیادی باتیں اور و سنت میں ہم ملتی ہیں یاد رکھیں کہ خوشحال زندگی کے لیے مال شرط نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ خوشحال نہیں رہتے ہیں. خوشحال زندگی کے لیے مال ضروری نہیں غریبی میں بھی بیوی شوہر اگر واقعی صحیح ہیں تو اچھے سے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں اور لوگ گزارتے ہیں کچھ اصول ہیں جن کی رعایت کرنی پڑتی ہے لہٰذا کو یہ سوچے کہ بہت مال میں کماؤں گا اس کے بعد نکاح کروں گا نوجوانوں میں ذہن کیا ہوتا ہے اچھا سا جاب خوبصورت سی بیوی اچھا سا گھر اچھی سی گاڑی خوشحال زندگی بہت بڑی غلط فہمی ہے جب تک زندگی میں نبوی اعمال نہ ہو زندگی خوشحال نہیں بن سکتی ہے اگر ہوتی تو مغربی زندگی خوشحال ترین ہوتی ہے. وہاں پر شہوتیں پوری کرنے کے سارے وسائل موجود ہیں ٹیکنالوجی آگے ہے مال خوب ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن آج وہ خوشحال نہیں ہیں کتنے نوجوان یونیورسٹی میں بندوق لے کے جاتے ہیں لگاتار دعا دار ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں کیوں بھائی ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ پڑھے لکھے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے ان کی زندگیاں اتنی ڈسٹرب ہیں ان کی سوچ میں اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ وہ اتنا زیادہ توازن اپنا کھو دیتے ہیں کہ انسانیت کی جان لینے میں بھی ان کو کوئی ہار محسوس نہیں ہوتی اور بعد میں جا کے بیٹھنے کے معلوم میں میں نے کیا کیا اس طرح سے جو نوز بریک ڈاؤن ان لوگوں کا ہوتا ہے کیوں ہے پڑھائی مال ترقی ٹیکنالوجی اس کے بعد نہیں ہونا چاہیے تھا معلوم ہوا کہ یہ انسان کو ذہنی سکون نہیں دیتا ہے. ذہن سکون انسان کو ایک قابل اعتماد نظریہ دیتا ہے ایک بہترین مقصد دیتا ہے بے مقصد آدمی کبھی سکون سے نہیں جی سکتا ہے کسی کے پاس نظریہ نہ ہو اور سب کچھ اس کے پاس ہو آدمی کبھی سکون سے نہیں جی سکتا ہے اسلام ہمارے پاس ہے یہ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ہے جو ان کو بہترین سوچ دیتا ہے اور جس کی سوچ گھٹیا ہو باہر کتنی ہی اعلیٰ چیزیں انسان کے پاس کیوں نہ ہو اس کو اعلیٰ نہیں بنا سکتا لیکن ایک آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کے پاس اعلیٰ سوچ ہو وہ اعلیٰ بس بلکہ وہ اعلیٰ ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جیسے صاحب غربت کے باوجود وہ اعلیٰ ترین انسان مٹی کے گھر تھے لیکن اعلیٰ انسان سواریاں ان کی اونٹ تھی بڑی ٹیکنالوجی نہیں کھجوریں کھاتے تھے دودھ پیتے تھے پانی پیتے تھے اسی پر جیتے تھے لیکن وہ لوگ انسان تھے بلکہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم میں سے بہت سارے لوگ اچھال نہیں ہیں وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل چیز نہیں ہے لہذا اسلام اگر ہماری زندگیوں میں ہے اور صحیح طریقے سے ہے بعض لوگ اسلام زندگی میں ہوتا ہے لیکن بدات اور برآباد ہوتی ہے وہ یہ سمجھتی اسلام ہے واقعی وہ اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ اسلام ہے ہمارا مفروضہ ہماری طرف سے گھڑا ہوا اسلام نہیں اگر وہ اسلام جو قرآن و سنت پر مبنی ہے ہماری زندگی میں ہے ہماری زندگی خوشحال بن سکتی ہے ابتدا میں آدمی کو یقینی آتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب آدمی واقعی جیتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے ساری چیزیں سوچ سے شروع ہوتی ہیں سوچ پر ختم ہوتی ہیں لہذا اگر قائدہ ترین سوچ انسان کی ہو انسان خوشحال ہو سکتا ہے مثلا ایک آدمی ہے مان لیجئے دنیا میں اس نے بہت کچھ کمایا بڑی بڑی ڈگریاں جمع کی بڑے بڑے تمغے لیے ساری دنیا میں اس کی شہرت ہو گئی سب کچھ اس کے پاس آ گیا اور اس کی یاداشت ہو گئی یہ کیا ہے اس کے پاس اس کے پاس کچھ بھی نہیں تو آدمی کا شعور اصل اس کو خوشی دیتا ہے میں نے یہ سب کچھ کیا بڑھاپے میں بیٹھ کے سوچتا دیکھو میں نے بھی یہ ڈگری لی میں نے ایسا کیا میں نے بلا جگہ یہ کام کیا اپنی جو بھی اعمال ہوتے ہیں ان کو سوچ کے وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کیا اگر واقعی اس نے اچھا کیا ہے تو لیکن اگر اس نے غلط غلط کیا ہے غلط فیصلے کیے غلط اعمال کیے پھر بعد میں جا کے بڑھاپے میں لگتا ہے میں نے یہ غلطی کی میں نے یہ غلطی کی پھر سوچ اس کو تکلیف دیتی ہے بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اس کو اندر سے تکلیف ہوتی اس لیے کہ وہ اس کی سوچ میں مربوط ہے پیوست ہے سارا ماں ملا عمل شروع ہوتا ہے نیت آدمی کرتا ہے سوچ اور یہ سارے نتائج اس کے بعد سوچ سارا معاملہ سوچ پر ہوتا ہے ہم اپنی سوچ کو اسلام کے مطابق اور عام سنت کے مطابق بنائیں ہم خوشحال رہ سکتے ہیں ہم کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے یہ اگر ہماری سوچ ہو جائے یہ ہماری کامیابی کی شروعات ہے ہم مال و دولت کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں اس لیے ہمارے گھروں میں ہم ساری چیزیں بھر دے رہے ہیں لیکن بیش اور کے تعلقات صحیح نہیں دونوں ایک دوسرے سے صحیح بات کرنے کے لیے تیار نہیں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے کہ مال دنیا زیورات اور کپڑے اور بہترین چیزیں یہی اثر زندگی کی خوشحال ہونے کے لیے نہیں سب سے بڑی غلط فہمی ہے بلکہ بعض اوقات یہ بگاڑ اور فساد کا ذریعہ بنتا ہے لہذا آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے گھر کو صحیح کر سکتے ہیں اور خاص طور سے گھر سے براد بیوی شوہر کے تعلقات صحیح کیسے ہوتے ہیں دونوں کی کیا ذمہ داری ہے آئیے بیوی سے شروع کرتے ہیں اس لیے کہ گھر کے اعتبار سے اکثر پورے گھر کے بننے بگڑنے میں بیوی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے ہم اس کو مدرم نہیں بنا رہے لیکن اگر بیوی صحیح نہیں ہو تو آدمی ناکام ہو جاتا ہے اور اگر بیوی صحیح ہو آدمی کامیاب ہوتا ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی کامیابی بیوی پر قرار دی ہے کہ بیوی ذمہ دار ہے اس کی کامیابی کا اس لیے حدیث میں کیا کہا پب پر ودا کے دین دربتی در تو دیندار کو اختیار کر کے نکاح کے لیے دیندار سے نکاح کر کے کامیاب ہو جائے معلوم یہ ہوا کہ ایک مرد کی کامیابی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب اس کو دیندار بیوی ملتی ہے یہ عورت کی عزت اسلام میں یہ نکاح نکاح کر اور پریشان ہو جا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی کامیابی کی قرار دی کہ وہ دیندار عورت سے نکاح کر یہ خود عورت کی عزت ہے مزید یہ کہ یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مرد کے بھی بگاڑ میں بہت زیادہ بعض اوقات اکثر اوقات عورت کا ہاتھ ہوتا ہے ایک مرد کیوں حرام کمانے میں لگتا ہے ایک مرد کیوں شراب نوشی کرتا ہے ایک مرد کیوں بگاڑ کی طرف جاتا ہے زنا کی طرف جاتا ہے اگر گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے تو بہت سے معاملات میں اس میں عورت کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے یہ نہیں کہ مرد ایک دم پاک ہے بلکہ مرد کی غلطی ہوتی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے لیکن اس میں عورت کا بھی دخل ہوتا ہے اور کتنی عورتیں ہیں جو بگڑے ہوئے مردوں کو سدھار دیتی ہیں کتنی عورتیں ہیں جن کی دینداری کو دیکھ کر ایک بگڑا ہوا آدمی بھی دیندار بن جاتا ہے عورت کا گھر کے بننے بگڑنے میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے لہذا عورت کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں جو اس کو نبھانی چاہیے نمبر ایک شوہر کا احترام کرنا چاہے شوہر بگڑا ہوا ہو اس لئے کہ بگڑے ہوئے کا احترام نہ کرنا اس کو اور بگاڑتا ہے اور ظالم بناتا ہے اصلاح کے لیے اکرام اور توقیر اور احترام ضروری ہے آپ کسی کو بھی ذریل کر کے سدھار نہیں سکتے ہاں اگر اس کا اکرام کریں وہ نرم پڑتا ہے تو گھر کے سدھرنے میں ایک چیز بنیادی یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کا احترام کرے اس سے عزت سے بات کرے اس کو بڑا مانیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجال و قوام السر مرد عورتوں پر قوام ہیں سرپرست ہیں ذمہ دار ہیں نگرا ہیں محاوض ہیں لہٰذا ایک اعتبار سے مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی حفاظت کرے گھر کی حفاظت کرے لیکن اس آیت سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت کے لیے ماں تہتی ہے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو اپنا بڑا مان کسے کے فیصلے بڑے بڑے فیصلے ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر کچھ نہ کرے اگر ایسا کرتی ہے تو گھر کامیاب ہوتا ہے لیکن اگر نہیں ہوتا ہے تو شوہر ظالم بچ جاتا ہے جب بیوی بی منمانی کرنے لگتی ہے شوہر سے تو محنت کرنے لگتی ہے اس کو اپنا بڑا نہیں مانتی ہے تو پھر شوہر اپنی طاقت کے ذریعے سے ظلمن اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں سے اس کا جبر شروع ہوتا ہے لہٰذا کہ عورت کو چاہیے کہ شوہر کا احترام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يصلح لبشر ان ایس جدار بشر کسی انسان کے لئے بشر کے لئے جائز نہیں کہ کسی بشر کو صدع کریں ولو صلح لبشر ان ایس جدار بشر لأمرت المرأة ان ایس جدار لانتس جدار زوجیہ من عظم حقی علیہ اگر یہ جائز ہوتا کہ ایک انسان ایک بشر دوسرے بشر کو صدع کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے شوہر کا عورت پر بہت حق ہے تو اس کے حق کی عظمت کی وجہ سے میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے لیکن یہ جائز نہیں ہے تو اس حدیث کو امام احمد اور نسری نیواج اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کا احترام کرے بہت سی خواتین شوہر کا مذاق اڑانا خاص طور سے میکے میں جا کے پھر میکے والے مذاق میں کوئی نہ کوئی تو کہہ دیتا ہے تمہاری بیوی تو ایسا کہہ دیتا اس کی کوئی غلطی جیسے میں سب نقر لے لیتا ہے جا کے وہ مذاق اڑا اس کو غصہ آتا ہے بعض اوقات بات چھوٹی ہوتی لیکن گھر میں کچھ چیزیں آدمی برداشت بھی کر لے اگر وہ چیز باہر اس کی سہیلیوں کو معلوم ہوا سہیلی نے اپنے شوہر سے کہا نے سیاح کے کی کہا کیا بھائی تمہارے بارے میں تو یہ بات معلوم پڑی اب اس لگتا تم کو کیسے بات پڑا میری بیوی نے کہا اس کو کس نے آپ کی بیوی نے کہا اچھا یہ ایسا کرتی ہے بعض اوقات اس کا احترام نہیں کرنا اور اس کا مذاق اڑانا یا اس سے آمنے سامنے بدتمیزی سے بات کرنا تو ایسے وقت میں شوہر کے دل میں بیوی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے چاہے اس میں غلطی ہو شوہر کا احترام اگر وہ کرے اس کا دل بھی نرم ہوتا ہے لیکن عزت دینے سے عزت ملتی ہے عزت مانگنے سے نہیں ملتی ہے عورت اگر چاہتی کہ شوہر اس کا اس کی عزت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی شوہر کی عزت کرے لہذا یہ پہلا اصول ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کا احترام کرے نمبر دو شکر اور اعترام شوہر غریب ہی صحیح لیکن کچھ کما کے لاتا ہے آدھی روٹی خود کھاتا آدھی گھی کو کھلاتا ہے کبھی خود بھوکا رہتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے باہر کی دھوپ باہر کی تکلیف آفس کی پریشانیاں باس کی ڈانٹ کلیگس کی سرکشیاں اور چالیں ٹریفک جیم نہ جانے کتنی مصیبتیں اٹھا کے کچھ لے کے آتا ہے گھر پہ اب بیوی کہے وہ کیوں نہیں لائے اور آپ کا ایسے ہی بس میرے والد نے آپ کے دامن سے بام دیا مجھ کو بس میری بلکسپتی کا پہلا دن تھا ناشکری کرنا یہ عورت کی عزت کم کر دیتا ہے اور شکر کرنا شوہر کے دل میں احسان کا جذبہ پیدا کرتا ہے بلکہ وہ خود اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے ماں باپ کو خود معلوم ہوتا ہے جب سب کچھ کرنے کے بعد اولاد کرتی کہ کیا کیا آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو ماں باپ کو دکھ ہوتا ہے ماں کو بھی دکھ ہوتا ہے جب کہتا ہے کیا, کیا تم نے میرے کیا؟ سارا تو ابو کرتے ہیں کتنا برا لگے پیٹ میں پالا گود میں سنبھالا دودھ پلایا سب کچھ تکلیفیں اٹھائی اور تو ماں کو تکلیف ہوتی تو ایک انسان کو جب ناشکری کی جاتی بہت دکھ ہوتا ہے اور دل اٹھ جاتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے محبت کم ہو جاتی ہے دل میں نفرت گھر کرتی ہے عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کا اعتراض کرے تھوڑا بھی اگر وہ کرے احسان مانے اسے اور احسان کا اظہار کرے مثلا شوہر کو کبھی عورت بولی نہیں آپ اللہ کا احسان ہے اللہ نے آپ جیسا شوہر دیا میرے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اللہ آپ کو خیر دے نہیں بول سکتی بول سکتی ہے چاہے تو اگر چاہے تو اس کی مرضی بولے نہ بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کو کہ فوجا فلی جو آدمی کوئی خیر پائے کوئی اس کو کچھ اٹا کرے اگر بدلے میں اس کے پاس کچھ ہے تو بدلے میں خود بھی دے دے اگر اس نے گفٹ دی یہ بھی گفٹ دے فل فلی اور اگر وہ نہیں پا پائے کچھ دینے کے لیے تو کم سے کم اس کی تعریف کر دے پون اکنا بھی فقد شکر ہو جس نے تعریف کر دی اس نے شکریہ کر دیا اور ومن کا کما ہو فقد کا اور جس نے کسی کے احسان کو چھپا دیا عطا کو چھپا دیا اس نے ناشکری اس حدیث کو امام ابوداؤ فلم بھی محبان اور امام البخاری میں الادب میں روایت کیا الادب مقرم اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ہم پر اگر احسان کرتا ہے چھوٹا بڑا جو بھی ہو انسان کو چاہے کہ بدلے میں وہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرے اگر نہیں تو کم سے کم تعریف کرتے ہیں کیا جاتا ہے اس میں کہ اگر عورت شوہر کی تعریف کرے جو بھی اس نے احسان اس کے ساتھ کیا ہو تعریف کرے مثلا کچھ لے آیا کپڑے اب محنت سے بےچارا جتنی تنخواہ ہے اس کے حساب سے سارا بجٹ مہینے کا بنا کے بچہ پوچھا اپنی بجٹ بیوی کے لے جائے اب بیوی دیکھ رہی کہ ٹھیک ہے میرے والد کو اچھا لاتے تھے اب بتائیے اس کے دل پر کیا حمالیہ پہاڑ نہیں گرے گا اس کو برا لگے گا اس کی والد کروڑپتی تھے اور اس میں سے سو روپے پانچ سو روپئے ہزار روپئے کا لا دیتے تھے یہ غریب ہے اپنی اپنی اپنی کمیز لینے کی بجائے اس نے اس کو پیون لگا کر بیوی کے لیے کچھ لا ہے انسان یہ سوچے کہ وہ عورت کو سوچنا چاہیے کہ میرے لیے جو بھی کرتا ہے کہ میرے لیے اس نے کیا یہ بہت بڑی بات سی. میرے بارے میں سوچا تو صحیح میرے بارے میں اس کو خیال تو رہا کہ کچھ میرے لیے کرے یہی اسی محبت کی دلیل ہے کہ اس نے اپنے سے باہر اپنے سے آگے بڑھ کے میرا خیال رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قر مجھے جہنم دکھائی دی گئی مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے دیکھا تو اس میں اکثر عورتیں ہی دکھائی دی کیوں یہ فرن کفر کرتی ہیں تیرا قرن اب اللہ صاحب پوچھا اللہ کا کفر کرتی ہیں عورتیں اللہ کا انکار کرتی ہیں پالا یکرنل یا شوہر کی ناشکری کرتی ہے وہ یکرنل اقسام احسان کی احسان فراموشی کرتی ہے احسان نہیں مانتی لو احسن تا رأت من من کا علا الگ مین کا شعر پالت مار آئی منک کا سیرم اخمانے سے تو اس کو اس پر احسانات کرتا رہے, कर, رہے بھلائی کرتا رہے بلائی کرتا رہے پھر کبھی جا کے کچھ تقسیم تجھ سے ہو جائے کوتاہی ہو جائے تج سے فور کہہ دے گی کبھی مجھ کو تم سے بھلائی دیکھنے نصیب نہیں ہوئی اگر ہمیشہ عید کے کپڑے برابر پابندی سے آتے ہیں کسی عید کو الٹا کچھ ہو جائے پسند سے ہاں نیلے کا پیلا ہو جائے کیا کہے گی ہاں آپ تو ہمیشہ اسی کرتے ہیں اس طرح کا کہنا ساری عورتیں نہیں کرتی ایسا ناراض نہ ہو لیکن یہ اس عورت کے بارے میں ہے جو نہ ہے کہ شوہر کی سارے احسانات کو بھلا دینا اور ایک کمی کو گناہ کہ اس کو دکھ دینا اور ایک مرتبہ کو ہمیشہ کا کر دینا آپ ہمیں جائزی کرتے ہیں اس طرح کا بولنا اچھا نہیں ہے لہذا اس حدیث سے محمد بخاری مسلم نے روایت کیا ہے معلوم یا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ عورت شوہر کے احسانات کا اعتراف کرے اور کبھی بول دیا کرے اس کو بھی اچھا لگتا ہے جیسے بیوی کو اچھا لگتا ہے اگر شوہر کہے ہمیشہ سال میں خراب پکاتی ہو ایک دن اگر خراب ہو جائے کتنا خراب لگے گا لیکن اگر وہ تعریف کر دے ما شاء اللہ بہت اچھا کھانا بنا ہے کتنا دل خوش ہوتا ہے اور اگر نہیں بولیں کھا رہے ہیں تو کیسے پٹک کے دیکھ سامنے رکھے بولتے بھی نہیں کہ اچھے اچھی اتنی محنت سے پکائی ہوں چولے پر آنکھوں سے آسوں کے ساتھ لیکن ذرا سا بھی تعریف لکمیں جا رہے ہیں حلف سے لیکن ایک لفظ زبان سے نہیں بھی کر رہا ہے کہ اچھا بنا تو عورت چاہتی ہی ہی ہر انسان کا چھوٹا بچہ چاہتا ہے وہ کودے گا تو کہے گا ابو دیکھو میں کیسا کود رہا ہوں وہ چاہتا ہے کوئی سراہی اس کو انسان کی فطرت میں کہ وہ کچھ کرے تو کوئی اس کی تعریف کرے لیکن تاریخ اگر نہیں ملے گی تو دل میں نفرت پیدا ہوگی عورت کو چاہیے کہ شوہر چھوٹا موٹا جو بھی یہ ملیں گے حیران کر دے اس کو ہر چیز پر لیکن ایک واقعی کوئی ایسی چیز ہے جس کی احسان مندی ضروری ہے وہ بیان دے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اس کی ساری تھکن دور ہو جائے گی اگر بیوی ایک تعریف کر دے اس بہرحال یہ دوسری چیز نمبر تین شوہر کی فرما برداری اور خدمت مردوں کا بھی نمبر آنے والا ہے خوش نہ ہو بڑے خوش ہونے ہاں دیکھو کتنا ہے گھر پہ جا کے میں ریکارڈنگ سناؤں گا پوش. ابھی سے دیکھ رہے ہیں ریکارڈنگ کرنے والا نمبر پی بیوی کی شوہر کی دیکھیے ویسے عام طور سے فرما برداری کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شوہروں کے پاس ہوتا ہے تنخواہ ملا کے اس کو دیں گے ساری چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہوتی گھر کا ساری لگام اسی کے ہاتھ میں ہوتی شوہر کی فرما برداری اور خدمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہرا وہ حسنت فرجہ پیلا رہا ادر جنت ابواب جر ایک عورت پانچوں نمازیں اپنی پڑھے اور رمدان کے مہینے بھر کے روزے رکھے اور اپنی عزت آمرو کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی فرما کریں اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے تیری مرضی جنت میں جانا تو ہے ہی ہے تیری مرضی کون سے دروازے سے جانا پسند کریں گے آپ اس کو جس دروازے سے وہ جانا چاہے یعنی یہ اکرام ہوگا اس کا کہیں سے بھی تیرے لیے رکاوٹ نہیں ہے اور شیڈول کتنا شارٹ ہے آپ نے کام بہت کم ہے نمبر ایک نمازوں کا اہتمام جو اللہ کا حق ہے اسی طرح سے رمضان کے روزے ہیں جو تقوا کی تربیت ہے فائدہ اس کا خود کا ہے اسی طرح سے عزت کو بچانا اس کا اپنا فائدہ ہے شرمگا کی حفاظت زنا سے بچنا اور اپنے شوہر کی مان کے چلنا اس میں بھی کنڈیشن کیا ہے گناہ کی بات نہیں ہو اگر وہ اتنا کرتی ہے بس اس کے لیے کیا ہے جنت وہ بھی کیسے جس جنت کے دروازے سے جائے داد یہ حدیث کی باندھ کی ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر بیوی شوہر کی فرما برداری کرتی ہے تو اس کے لیے جنت ہے اسی طرح سے اس فرما برداری میں کیا ہے کہ شوہر اگر کوئی بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ گھروں میں ساس سسور بھی ہوتی ہے یہاں کے معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے اب بیوی کہتی ہے میں تو آپ کی مانوں گی کی مرکی کیوں مانوں اب ساس یعنی شوہر کی ماں وہ کہتی ہے یہ میری مانتی نہیں بیوی کہتی ہے میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ماننا بہت شور کی بات ہے میں ان کی کیوں مانوں ان سے تھوڑی نہ نکاح ہوا ہے آپ سے ہوا ہے اب یہاں سے پیچیدگیاں شروع ہوتی ہیں بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا دل جیتنے کے لیے پہلے ساس کا دل جیتے شوہر کو اگر خوش رکھنا ہے گھر کے اندر جو گھر کے بڑے ہیں وہ بھی مان کے چلیں قائل قانون میں جینے والی عورتیں تلاق کے دروازے سے باہر نکل جاتی ہیں زندگی کے معاملات قانون سے طے نہیں ہوتے ایڈجسٹمنٹ سے طے ہوتے ہیں اس کو یاد رکھیے زندگی کے معاملات قانون سے طے نہیں ہوتے بہت ساری خواتین کتاب لائک جا کے کہیں سے مکتبے سے پڑھا عورت کے حقوق ماں شاہ باق ساری چیزیں ہم معلوم پڑ گیا بتاتے ہیں شوہر کو زندگی اس طرح سے نہیں ہوتی ہے چاہے بے شوہر کا معاملہ ہو یا چاہے دو دوستوں کا معاملہ ہو یا بھائیوں کا معاملہ ہو زندگی ایڈجسٹمنٹ سے طے ہوتی ہے ایک دوسرے کو برداشت کر کے چلنا پڑتا ہے قانون کے اعتبار سے ہم نہیں چل سکتے ہیں ماں باپ اولاد غلطیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں لہذا عورت شوہر کی مانیں اور اگر شوہر کہتا ہے ذرا ان کی مان لیا کرو اب بعض اوقات ہوتا ہے یہ کہ ساس ہے کہ گھر میں یہ بنے گا بی کبھی نہیں میں دوسرا بت بناؤں گی اب دونوں کی بیچ میں شوہر وہ مسجد میں جا کے بیٹھتا ہے صاحب دیکھ کے تاجر میں کبھی آتا ہے تو کیا بات ہے نا نہ میں دم کر دیا ہے کیا کرو سمجھ میں نہیں آتا بتائیے اگر بیوی گھر کے ذمہ دار جو بھی بڑے ہوتے ہیں قانون ان کی نہ مانے ٹھیک ہے بھائی لیکن اگر اس کا شوہر کا دل جیتنا ہے آپ کو شوہر سے آپ اس کے ماں باپ سے شوہر کو چھین نہیں سکتے بچپن سے پار کو اس کے بڑا کیا ہے جب بیوی گھر میں آتی ماں باپ کیا سوچتے ہیں دیکھو آ اور اتنی سال ہی ہماری ماں باپ انسانات پار کو اس کے بڑا کیا یہ اس کا ہو گیا گھر میں آتی پہلے اس کے کمرے میں جاتا ہے پہلے ہمارے پاس آگے پاؤں کے پاؤں, پاؤں بیٹھتا اب مٹھائی کا ڈبا لاتا سی لا بیوی کے کمرے میں چلا جاتا ہے ان کے دلوں میں نفرت آتی پھر وہ شیتان سب کے پیچھے لگا ہوا ہے پھر وہ شوہر کے سامنے اس کی غلطیاں گنواتے ہیں بیوی اس کے سامنے رو کے ان کی ظلم ستم بتاتی ہے اب یہ اپنے دونوں کاموں پر آپ رکھے کہ اللہ میں کیا کروں اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے اب ماں باپ پہ غصہ نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ ماں باپ بڑے ہیں سماج میں رہنا ہے بےزتی نہیں چاہیے وہ کیا کرتا ہے ڈانٹنا کس کو شروع کرتا ہے بیوی کو بیوی سوچتی میری غلطی آپ مجھ کو ڈانٹ رہے ہیں میں جاتی ہوں میں کہ یہ کہتا جاؤ لینے نہیں آؤں اور اس طرح سے معاملات بگڑ جاتے ہیں تو بیوی کو چاہیے کہ مسلح حن شوہر کی بات مان کے چلے اس میں اس کی بھلائی ہے اگر شوہر کا دل جیت دیتی ہے تو بہت ممکن ہے وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ نکالے لیکن شوہر کی بات مانے بعض بال گھر میں جھگڑا ہوتا ہے شوہر خاموش ہو جاؤ یہ میں چپ بیٹھتی مان لے اس کی بات کو ورنہ غصے میں آ کے کہیں کہی نہ کہیں تم کو طلاق دے دیا میں نے. ہوتا ہے ایسا اور ہوا ہے کئی معاملات میں تو مانے شوہر کی مت صحتن مانے بعد میں اس کو سمجھائے آپ کی غلطی تھی لیکن اس وقت میں سنے تو شوہر کی ماننا بھی بہت ضروری ہے نمبر چار شوہر کی جنسی خواہشات کی تسکین عورت کو چاہیے کہ شوہر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کی حاجت ہے لیکن بیوی کسی وجہ سے شو کو بعض اوقات ستانے کی وجہ سے بعض خاندان میں ہوتا ہے اس طرح سے کنٹرول کرنے کے لیے کبھی بیوی ٹیچر ہے صبح اس کو پڑھانے جانا ہے یہ میں بہت ساری باتیں تجربے کے بعد جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں اور یہ بتانا ضروری بھی اب ایسے کیس آئے ایک نوجوان آیا کہا کہ میری بیوی فلاں جہاں جو ہے اسکول میں پڑھاتی ہے اور صبح اس کو جانا پڑتا ہے اور میرا نیا نکاح ہوا ہے اور مجھ کو قریب آنے نہیں دیتی اس سے کہ مجھ کو زکام ہو جائے گا اب بتائیے اور یہ کہتا میں دن میں جاب پہ ہوتا ہوں میں دن میں گھر نہیں آ سکتا ہوں کیا ایسا کر کے بیوی شوہر کو قریب رکھ سکتی ہے اس کا کام پھسل سکتا ہے وہ زنا کی طرف جا سکتا ہے یا کم سے کم بیوی سے نفرت اس کے دل میں بیٹھے گی بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ شوہر کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھے اس کا قدم پھسلنے نہ دے نکاح ہونے کے بعد بھی شوہر کا قدم پھسل جائے اور وہ باہر جا کے بیٹھ کے پرائی عورتوں کو دیکھے یا انٹرنیٹ پر جا کر اپنی شہوتوں کی تسکین کرے بیوی کے لیے شرم کی بات ہے اس کے ہوتے میں اس کا شوہر یہاں وہاں دیکھ رہا ہے تو اس کے اندر کمزوری ہے کہ اس نے شوہر کو باندھ کے نہیں رکھا اپنے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کو اپنے قریب رکھے اور اس کی نفس کی تسکیم اس کی خواہشات کی تسکین کے لیے مناسب قدم اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت بات کہی فرمات وب سے مسلم کی حری سے یہ آپ نے فرمایا الزاد کی قسم جس کے آپ میں میری جان ہے اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو اپنے پاس بلاتا ہے بچھونے کے قریب اور وہ عورت انکار کر لیتی ہے تو جو آسمان پر ہے اللہ جب تک کہ وہ اپنے شور کو راضی نہیں کرتی ہے اس سے ناراض رہتا ہے تو یہ عورت کے لیے بھی سوچنے کی چیز ہے کہ وہ شور کی خواہشات کے لیے اس کے لیے پریشان پریشانی پیدا نہ کرے نمبر پانچ اپنی رفت اور شوہر کی امانت کی حفاظت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السا لی من تو سرو کا ادا ابسر تھا اور تو پیروں کا ادا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی محسوس ہو وہ اتنی اچھی ہو با اخلاق ہو کہ تو اسے دیکھے تو تجھے خوشی محسوس ہو اور تو جب کوئی حکم دے تیری بات مانے تیری بات رکھے اس کا وزن رکھے اس کا تیری بات کو مانیں اور تیری غیر موجودگی میں اپنی ذات اپنی عزت اور تیرے ماں کی حفاظت کرے اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا اس حدیث سے معلوم ہی ہوا کہ عورت کو چاہیے کہ وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے مثلا کسی پرائے مرد کو گھر میں آنے نہ دے اس لیے کہ شور کی غیرت کے خلاف ہے یہ کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی پرا آدمی آئے چچا داد بھائی ہے پلا ان میں پلاں ہیں جس سے اس کا پردہ ہے شور گھر میں نہیں ہے اگر کوئی ایسا آدمی آتا ہے رشتے دار دور کا کہہ کہ شور ہمارے گھر پہ نہیں ہے اور فلاں وقت میں آپ آ سکتے ہیں اس وقت میں شور نہیں ہے یا فون کر کے اس کی بات کرا دیں کہ فلاں مہمان آئے دیکھیے کی بات کیجیے ان سے آپ ان سے بات کیجیے بہت ضروری ہے بعض اوقات اس سے بہت بڑے خدشات پیدا ہوتے ہیں نکاح کی ہے خاص طور سے مہکی والے قریب کے رشتہ دار ایسے جن سے اس کا پردہ ہے شوہر کی غیر میں اس کے گھر میں وہ آنا نہیں چاہیے اس کے بستر پر بیٹھنا نہیں چاہیے اسی طرح سے شوہر کا مال وہ محنت کر کر کے مزدوری کر کے لائیں اور یہ دھرام سے سارا معاملہ خرچ کر دے اپنی منمانی کے اعتبار سے خرچ کرے اور شوہر کو نقصان ہو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور واجبی چیزوں میں خرچ کرے اور اگر کوئی ایسا خرچ اپنی ذات کے اعتبار سے ہے تو شوہر کی اجازت لے یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے تو عورت کو چاہیے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے اسی طرح سے اب آئیے دیکھتے ہیں شوہر کے لیے کیا وصیتیں ہیں نمبر ایک شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے اچھا سلوک کرے بہت سے شوہر نکاح کرتے ہیں تو اپنے آپ کو بیوی کا اس اعتبار سے مالک سمجھتے ہیں گویا کہ غلام ہے وہ سرپرس ہیں ایسا نہیں کہ وہ جو چاہیں بیوی سے کروائیں اور بعض اوقات بیوی سے بدسلوکی کر کے اپنی مردانگی کا احساس تازہ کرتے ہیں میں بڑا ہوں یہ چھوٹی ہے میں مالک ہوں یہ غلام ہے میں شور ہوں یہ بیوی ہے بیوی نے ایسے ہی رہنا چاہیے نہیں آپ حکمرانی کر کے بیوی کا دل نہیں جیت سکتے آپ کو چاہیے کہ اخلاق سے اس کا دل جیتے کوئی آدمی کسی پر بڑائی جتا کہ بڑا بننا چاہے نہیں ہوتا ایسا جو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ چھوٹا بنتا ہے لیکن جو اخلاق سے جیتا ہے وہ دل میں جگہ بناتا ہے اور اس کی نگاہوں میں اونچا ہو جاتا ہے شوہر کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ بیوی کی نگاہ اس کی عزت بڑھے اس کو اخلاق سے پیش چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا ایمان خلقا ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والے وہ ہیں جو ان میں اخلاق میں بہتر ہوں وہ ساری ام قرق اور تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق میں بہتر ہوں اس کو ایمان اور امی حبان نے کیا ہے اسی طرح سے آپ نے فرمایا داخب ربو امام اللہ اللہ کی بندیوں کو مارو اللہ کی بندیوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ اس کو امام ابو ابود وغیرہ نے روایت کیا ہے ان دو حدیثوں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آئے نوبت یہاں تک نہ آنے دے کہ وہ ہاتھ اٹھائے ایک بار ہاتھ اٹھانے کے بعد بیوی کے دل سے ڈر اور عزت دونوں نکل جاتے ہیں وہ پردہ جو بی شر کے بیچ میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر وہ زبان درازی بھی کرنے لگتی ہے پھر شوہر مارتا ہے بی کہ اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے اس سے زیادہ کیا ہوتا ہے ماریں گے نا ہاتھ اور توڑ دیں گے خون مو سے نکلے گا ناک ٹوٹ جائے گا کیا کر اس سے زیادہ کیا پھر وہ اس کو ستانا اب بی ستانا شروع کرے شوہر کو تو اس کے پاس کوئی سولوشن اس کا نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس دن بھر ٹائم ہے دیکھیے اس کے پاس دن بھر وقت ہے تو یہ آدمی بیوی سے اخلاق سے پیش ہے کیونکہ دشمنی اگر دل میں پیدا اور نفرت دل میں بیٹھ جائے اس کی تو یہ کسی بھی طرح سے ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اچھا سلوک بھی بعد میں کرتا ہے بعض اوقات وہ سوچتی اس کی کوئی غرض ہے جس کی وجہ سے کرتا ہے کچھ نہ کچھ غرض ہوگی اس یہ اتنا باخلاق تو نہیں ہے کچھ نہ کچھ غرض اس کی ہے تو اور بھی نگاہ سے گرتا اگر اخلاق سے پیش آیا اور اس کے بعد کوئی ہارڈ اس کی ہو نہیں ہونا چاہیے ایک انسان باؤصول بنے یہ بیوی کی نگاہ میں سب سے اونچی چیز ہے اس کو اس کو ڈر شور کے اصول کی وجہ سے ہو ڈنڈے کی وجہ سے کہ دوسری عورتوں میں بات کرے میرے شوہر بہت باصول ہے برابر پلے میں اٹھتے ہیں اس کو بھی اٹھاتے ہیں وہ شور کی کے اشارے سے ڈرنے والی ہوں وہ شور گھر میں آئے ادب کی وجہ سے ڈرے ہو ظلم کی وجہ سے نہیں بہت ساری بیویاں کیوں ڈرتی ہیں ظلم کی وجہ سے نہیں ظلم کی وجہ سے نہیں ادب کی وجہ سے ڈرنا اس کا روق گھر میں ایسا وہ محبت کرے لیکن اس کے اصولوں کی وجہ سے اس کی پابندی کی وجہ سے اس کے اللہ کی شریعت کی پابندی اور اصولوں پر چلنے کی وجہ سے اس کا دبدبا گھر میں ہو خالی شور شرابہ کر کے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے گالی گلوچ کر کے بھی پہ دب دبدبا نہیں دے سکتا کوئی آدمی اس سے نگاہ میں عزت اور گھٹ جاتی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تب غریب اما اللہ اللہ کی بندیوں کو مارو من یہاں آپ نے اشارہ دیا وہ تمہاری غلام تھوڑی نا وہ اللہ کی بندی ہے اللہ کے غلام ہے جیسے تم اللہ کے بندے ہو وہ بھی اللہ کی بندی ہے تو تم اس کے اوپر ظلم مت کرو اس کو مارو پیٹو مت سے لہذا عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے ایک با اخلاق آدمی ایسا نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکاپ دیکھیے اپنی بیو پر کبھی ہاتھ آپ نے نہیں اٹھایا یہ اعلیٰ اخلاق ہے لہذا شور کو چاہیے کہ بی اس اخلاق سے پیش آئے سلیقے سے بات کرے اچھا سلوک اس سے کرے اسی طرح سے دو عورت اور بچوں کے نفقات کی فراہمی شور کی ذمہ داری ہے کای میٹھی میٹھی بات کر کے نہیں چلے گا اس کی ذمہ داری ابھی ہم کو بوکی ہے آپ باہر کھا کے آ رہے ہیں بریانی اور بیوی کو گھر میں آپ ہاں سادہ ہلکا کھانا کھلا رہے ہیں اور باہر سے آپ دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گھوم رہے ہیں اچھی بات نہیں ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور آپ اچھے کپڑے پہنیں اچھی بات نہیں وہ چار عورتوں میں بیٹھتی ہے اس کی عزت ہے آپ اس کی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں ٹھیک ہے آپ کے ساتھ وہ آپ کی غربت میں شریک ہے لیکن یہ کہ آپ اپنا خیال رکھیں لیکن اس کا خیال نہ رکھیں تو یہ گناہ کی چیز ہے اور خاص طور سے رضا اور جو بھی گھر کی ذمہ داری اس کے تعلق سے دیکھنا بہت ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کباب مرغی اتمن سمن یم لکھو کو آدمی کے گناہ پھر اتنا ہی کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری کھانے پینے کی اس کے اوپر تھی وہ اس کو روک لے اس کو روک لے جو بھی ذمہ داریاں اس پر ہیں لباس کے اعتبار سے کھانے کے اعتبار سے دوائیوں کے اعتبار سے بس اور لاپرواہی کرتے ہیں بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے دواخانے نہیں لے جاتے اتنی بزی دوستوں کے ساتھ پارٹی میں گھومنے کے لیے ٹائم ہے بیوی کے ساتھ دواخانے جانے کے لیے نہیں بعض اوقات بیماری بڑھ جاتی ہے وہ بیچار اسی کیا کرے گی اکیلی تو باہر جا نہیں سکتی ہے چور کو بار بار کہتی چلی دواخانے جانا مجھ کو پیٹ میں تکلیف ہے مجھ کو پیٹ میں تکلیف ہے کبھی کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے بار بار کہتی ہے ہاں بول گیا ہاں نہیں لایا اور کل لے کر آؤں گا ایک عورت جو ہے اس کی واقعی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں لیکن چور اس کو پوری نہیں کرتا ہے کبھی لاپرواہی کی وجہ سے کبھی عیاشی کی وجہ سے کہ وہ اپنے اوپر قرض کرتا ہے گھر والوں پر یہ اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری کھانے پینے اور خرچ کی اس پر ہے وہ اس کو پورا نہ کریں تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے تو مت کو چاہیے کہ عورت کی واجبی ضروریات پوری کرے خرچ کے اعتبار سے کھانے پینے لواد اور جو بھی چیزیں اس کے اعتبار سے یہ نہیں کہ عیاچی کریں کہ عورتیں کہیں کہ بھائی اس کو اتنے اتنے سارے اتنے قلعوں کے کنگن چاہیے تو یہ قور کرتی ہو اگر واقعی اللہ نے دیا ہے تو ایک اور بات ہے لیکن یہ کہ عورتیں بھی اس طرح کی شوہر کے سامنے اپنی طلب نہ رکھیں کہ اس کی کمائی سے زیادہ خرچ بن جائے پھر کو چوری خیانت جھوٹ کرنا پڑے نمبر تین چور بچائیے کہ بیوی کی خواہشات پوری کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبد اللہ میں امر نیاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یا عبداللہ الگ <القوخبر> کا تسم النہار ال <اللیل> کیا یہ بات مجھ کو جو پہنچی وہ صحیح نہیں ہے کہ تم رات دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات کو نماز پڑھتے ہو وہ تو بلا یا رسول اللہ کہا, کہا, کہا, کہا کہ ہاں اللہ کے رسول ایسا ہے فلا فلا خیال سوم و وقم ونم ایسا مت کرو روزہ رکھو کبھی مت بھی رکھو چھوڑ بھی دو اور کبھی قیام کرو رات میں تو کبھی سو بھی جاؤ ان علی جس کالے کا حق وہ ان علی آئین کا علیہ و ان علی زکالے کا اس لیے یہ تمہارے اپنے بدن کا بھی تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے معلوم یہ ہوا اگر آدمی دیکھیے رات بھر طاقت پڑتا ہے اور دن بھر اور روزہ رکھتا ہے تو بیوی کے پاس کب جائے گا تعجد کی وجہ سے آنکھیں کمزور اور ان دونوں کے مجموعے کی وجہ سے بیوی محروم روک آدمی کو چاہیے کہ بیوی کے حقوق کی رعایت کرے بیوی کے حقوق کی رعایت اگر نہیں کرتا ہے بعض اوقات قدم پھسر جاتا ہے یا بعض بعضوقات دل میں نفرت بیٹھ جاتی ہے عورتیں بعض اوقات بڑی پاک باگ باگ ہوتی ہیں باغ ہوتی ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھتی ہیں لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ شور اس طرح سے ظلم کرے اور کیوں. اس حدیث کو امام بخاری مسلم روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماؤ بدھ اہدی کو مقصد کا تمہارا بیوی سے تعلق قائم کرنا ابھی تمہارے تمہاری صدقہ ہے تو ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی خواہشات کو بھی پورا کرے نمبر چار بیوی کے ساتھ و انصاف کرے خاص طور سے وہ آدمی جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کا نسل ہونے مال الا احدا ہو ما جا ملتی و شک ہو امام احمد نے اس کو روایت کیا اور ابو اداؤ میں اسی طرح سے نشے میں بازار آپ نے فرمایا جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ دو میں سے ایک ہی کی طرف جھک جائیں ایک ہی کا لحاظ رکھے ایک ہی کا خیال رکھے ایک ہی پر خرچ کرے ایک ہی کی طرف مائل ہو جائے دوسرے کو اسی طرح چھوڑ دیں اللہ کے حوالے کر دیں اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے یامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک بازو اس کا گرا ہوا ہو جیسے آدمی کو پیرالسس ہو جاتا ہے اس کا ایک بازو گرا ہوا ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ تم خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاؤ اور عدل سے رہ جاؤ تم عدل کرنے میں انصاف کرنے میں رہ جاؤ خواہشات کی وجہ سے ایسا نہیں ہونا تو آدمی کو چاہیے کہ بیویاں اگر اس کی ایک سے زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ عدل انصاف کریں اور ایک بیوی بھی ہے تو اس کے ساتھ عدل کریں اس اعتبار سے کہ جو حق اس کا ہے اس کو حق دے جو حق اس کا ہے اس کو حق دے نمبر پانچ آدمی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بیوی کی غلطیوں کی اصلاح کرے بعض اخلاق اور بیوی کا خیال رکھنا ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی کتنا بھی غلط کیوں نہ کرے شوہر اس کو برداشت کر لیتا ہے ایسا آدمی دیوز ہے بیوی بے پردہ ہے یہ کچھ نہیں بولے گا بیوی بد اخلاق ہے کچھ نہیں بولے گا نمازیں نہیں پڑھتی ہیں خود فجر کو جا رہا ہے بیوی کو اڑا کے جا رہا ہے بیم پر اس کو کام ہے بیوی روزے نہیں لگتی ہے کچھ بولتا نہیں ہے اس لیے کہ شام کو اس کو کھانا ہے افطار اس کو کرنا ہے اور نہ اچھی چیزیں نہیں ملیں گی بعض اوقات بیوی میں گناہ کی چیزیں دیکھتا ہے لیکن خاموش رہتا ہے یہ بات اچھی نہیں ہے انسان کو چاہیے کہ بیوی میں اگر کوئی عیب دیکھتا ہے دینی اعتبار سے تو اس کی اصلاح کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ رجنا بیتی ہی وہ مسکول آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا امام المخال اسلم نے اس کو روایت کیا ہے تو اگر بیوی میں بگاڑ ہے تو شوہر سے پوچھا جائے گا قیامت کے لیے وہ یہ نہیں بول سکتا کہ میں تو دیندار تھا بیوی دیندار نہیں تھی اگر اس نے اس کو دیندار بنانے کے لیے کوشش نہیں کی تو اس کی پکڑ ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام احمد نے اس کو روایت کیا آپ فرماتے ہیں تین لوگ ہیں کہ ان تین لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جنت میں نہیں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان پر حرام کر رکھا ہے یہ جائیں گے نہیں جنت میں کون ہیں یہ لوگ نمبر ایک شراب میں دت رہنے والا ہمیشہ شراب کا عادی نمبر دو ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا اور نمبر تین وہ بے غیرت آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی اور برائی دیکھ کر خاموش رہے یہ جنت میں نہیں جائے گا بال اوقات بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں فری مائنڈ کا ہوں بوجھ لکم دین حکم والے یہ آپ کب ہمارے گھر کے لوگ جو ہیں بال اوقات بیٹیاں بیٹیاں بے پردگی سے سب کے سامنے آتی ہیں جوان بچیاں ہوتی ہیں اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کبھی کہتا بچیاں ہی تو ہیں کبھی کہتا کہ بھائی میں کسی پر زبردستی نہیں کرتا یہ سیکولر مائنڈ جانب میں لے جائے گا آدمی کو چاہیے کہ جب سرپرستی اس کے ذمہ ہے تو گھر والوں کے کی بےدینی کی اصلاح کی کوشش کرے بیوی کے بد اخلاقی بیوی کی بے دینی بے عملی کی تربیت کرے اس کو اصلاح کرے تو آدمی کو چاہیے کہ بیوی میں اگر کوئی بات ایسی دیکھتا ہے جو اصلاح طلب ہے تو خاموش نہ رہے ہاں یہ ہے کہ اصلاح کرنے میں ظلم والا طریقہ نہ اپنائیں اخلاق احسان اور تربیت والا طریقہ اپنائیں گھر میں دینی کتابیں لانا علماء کے دروس ان کو سنانا دینی مجالس میں ان کو لے جانا اور اچھے سلیقے سے ان کو نصیحت کرنا تو یہ بھی ضروری ہے آئیے دیکھتے ہیں دونوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں نمبر ایک دونوں کو چاہیے کہ وہ مل کر گھر میں دینی ماحول بنائیں دونوں کی فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں دین ہو دونوں کی فکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ علا کریم میں فرماتا ہے یا یادین امن سکوں علی اے لوگوں اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ شوہر پورے گھر والوں کی نگرانی کریں جہنم سے بچانے کے اعتبار سے اور بیوی بقیہ افراد مثلاً بچے وغیرہ ہیں ان کو بچانے کی فکر کریں جہنم کے اعتبار سے تو شوہر کی بھی ذمہ داری ہے اور عورت یعنی بیوی کی بھی ذمہ داری ہے دونوں مل کے گھر کو دیندار بنانے کی فکر اگر کریں تو یہ دیندار گھر بن سکتا ہے مثلا تاج کی نماز میں دونوں اٹھیں کم سے کم پغرمی تو اٹھیں بیوی اٹھ جائیں خود اٹھ کے نماز پڑھ رہی شوہر کو سونے دے رہی ہے اوور ٹائم کرتے ہیں یا شوہر اٹھتا ہے اور بیوی کو سونے دیتا ہے صبح اٹھ کے اس کو ٹیفن بنانا ہے تو شام تک کام کرتی رہے گی بیچاری نہیں دونوں ایک دوسرے کی دین میں مدد کریں ایک دوسرے کو نماز میں اٹھائیں ایک دوسرے سے قرآن سنیں کتنی صورتیں یاد ہیں صحیح پڑھتی پڑتی نہیں پڑھتی دعائیں کتنی یاد ہیں بتاؤ توحید کو اس کو کہتے ہیں چورے فاتح پڑھ کے سناؤ ہم لوگ کبھی نہیں کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے اچھا دونوں شرماتے ہیں شرما کی جنت میں جائیں گے شرما جیسے جنت میں جائیں گے اس طرح سے علم کے معاملے میں نہیں شرماتے بعض اوقات بیوی کو زیادہ معلومات ہوتی ہے شوہر سے کچھ پوچھے تو شوہر نہیں بتاتا دونوں مل کے آپس میں جو اس کے پاس ایم ہے ایک دوسرے کو دیں شوہر کے پاس ہے بیوی سے سیکھے بیوی کے پاس کچھ ہے شور سیکھے اس سے عادت کی, کی چیزیں اس سے محبت بڑھتی ہے اس سے محبت بڑھتی ہے بیوی کو بھی لگتا ہے دیکھو شوہر میرے پاس کوئی خیر کی بات ہے تو سنتا ہے تو وہ شوہر کی وہ بھی بات مانتی ہے دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے اور دینداری دونوں مل کے گھر کو دیندار بنانے کی کوشش کریں نمبر دو او کی بجائے خوبیوں پر نکاح رہنا دونوں میں کمیاں ہیں چور میں بھی کمی ہے بی میں بھی کمی ہوتی ہے بعض اوقات بعد میں معلوم پڑتا ہے دیکھیے نکاح کرتے ہو کوئی بھی آدمی چاہے مرد ہو بی رشتہ کرانے والے کیا کہتے ہیں آدھا قرآن یوز بعد میں معلوم پڑتا ہے اس کو تو سور پاتے آئیں گے شروع ہو گئی ہوگی شور کے بارے میں رشتہ جوڑتے جوڑنے والے کیا کہتے ہیں بہت کماتا ہے خوب ہے بعد میں معلوم پڑتا ہے جاب چھوٹنے والا ہے کمپنی اس کو نکالنے والی ہے اس میں بہت سارے عیوب ہوتے ہیں اس میں بھی بہت سارے عیوب ہوتے ہیں کون بے عیب ہے ہر ایک عیب دار ہے لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے عیوب پر نگاہ رکھیں کبھی ہم نباہ نہیں کر سکتے کیونکہ اوپ دیکھنے سے دل میں حقارت پیدا ہوتی ہے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور دلوں کی نفرتیں ایک دوسرے کو دور کرتی ہیں دوریاں جھگڑے پیدا کرتی ہیں تلاب تک لے جاتی ہیں لیکن ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں تو پھر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں دل میں محبت پیدا ہوتی ہے اب بھی کہ ایک بچہ چھوٹا بچہ ہے اپنے ہاتھ سے کسی طرح سے کھانا بنا کے باپ کو اگر اپنے چاکلیٹ میں سے ایک نکال کے دے باپ یہ نہیں دیکھتا ہے ماں باپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہاتھ اس کے کیسے ہیں؟ کھا کے کی پورا منہ خراب کر کے ہم کو کھلا رہا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پیار سے بچہ کھلا رہا ہے بعض اوقات کرا ہت کے باوجود کھا لیتے ہیں کیوں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سارا یہ غلط طریقے سے کھا رہا ہے منہ گندہ کیا ہے ہاتھ گندہ کیا ہے لیکن اس کے دل میں ہمارے لیے کتنی محبت ہے کہ اپنے چاکلیٹ میں سے توڑ کے مجھ کو کھلا دیں اس کے ہاتھ سے ماں باپ کھاتے ہیں ان کی نگاہ اس کی اس کھانے کو خراب کرنے پر نہیں ہوتی ان کی نگاہ اس کے دل کی محبت پر ہوتی ہے ایک دوسرے کی خیر اور خوبیوں پر نگاہ رکھیں ساتھ صحیح ہو جاتا ہے لیکن ایک دوسرے کے عیوب پر نگاہ رکھیں یہاں سے ساری مصیبت شروع ہوتی ہے لہذا شوہر اور بیوی دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی بھلائیوں پر نگاہ رکھیں اور عیوب کو معاف کرنے در کریں اگر ویو شرعی ہیں اصلاح کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ بنواتا ہے تو آشی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بتاؤ پر ان کری تم نہ رہو شعین ویجال اللہ حفیح قی ان اگر تمہیں اپنی بیویاں ناپسند ہوں ان کی کوئی بات تم کو پسند نہیں ہے تو اچھی طرح سے سمجھو کہ بہت ممکن ہے کوئی چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس میں بہت ساری خیر رکھتے ہیں یہ ترغیب کا انداز ہے ہو سکتا ہے تمہاری پیڑ میں کوئی کمی ہو لیکن بہت ممکن ہے کہ اس کی اس کمی کی وجہ سے اس میں کچھ اور خیر کی چیزیں خوبصورت نہیں ہے زیادہ لیکن وفادار ہیں غریبی میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی ایسی خوبصورت کیا فائدے گی کہ اس کے لیے زیر وزینت کا سامان اگر نہیں لاتا ہے تو اردو میں کرتی ہے خوبصورتی کی اکڑ اس میں ہے جھگڑا ہو جائے تو کہتی ہے آپ جیسا مل گیا مجھ کو میرے تو کتنے اچھے اچھے رشتے آئے تھے میری خوبصورتی کی وجہ سے عزت کم کر لیے آپ کیا فائدہ بعض اوقات کچھ کمیاں ہوتی ہیں عورت میں یا مرد میں لیکن ان کمیوں کی, کی کے علاوہ ان میں خوبیاں بہت ساری ہوتی ہیں ان خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ خود فرماتے ہیں لا یا فرق مومن محمن ان کر یامنا اور رکنہ کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے بیوی سے نفرت نہ رکھے اگر اس میں کوئی ایک بات ایسی جو اس کو پسند نہیں تو اس میں کوئی ایسی بات بھی تو ہوگی جو اس کو پسند آئے گی تو وہ بیوی کی خوبیوں پر نگاہ رکھے کھانا اچھا بناتی, بناتی ہے لیکن وقت پہ بناتی ہے تو اس کو دیکھیں ٹائم پہ تو بنائیں آفس پہ جانے میں دیر نہیں لیکن اب اس کو ٹھیک سے بنانا آتا نہیں ہے ٹھیک ہے بتانے والوں نے بتایا تھا کہ کھانا ایسا بناتی ہے کہ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے لیکن نہیں بناتی ویسا تو آپ اس کو بتائیں گے دھوکہ دیا مجھ کو سب کو لوگوں نے تو زندگی برباد کر دی عورت شوہر کی شکایت نہیں بلکہ کمیوں کو نظر انداز کرے دیکھیں اگر عورت خوبصورت نہیں ہے اگر مان لیجیے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور یہ بدسورت ہو جائے تو کیا پسند کرے گا بی چھوڑ کے چلی جائے اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ مالدار چھوڑ چاہیے اور مالدار ہونے کی بھی اسے نکاح کیا غریب بھی ہو سکتا ہے عورت بھی بدسورت بڑھا کو نہیں لاتا ہے بڑھا کو بدسورتی ڈالتا ہے آج خوبصورت کل نہیں ہے آج امیریں کل نہیں ہے ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں وہ اصل چیز ہے کمیوں کو نظر انداز کریں نمبر تین غلطیوں پر صبر اور بہتر حالات کا انتظار بعض اوقات بیوی سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات شوہر سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات ایک غلطی کی وجہ سے ایسا تناؤ گھروں میں ہو جاتا ہے کہ طلاق ہو جاتا ہے کبھی معاف کرنے کی عادت بھی ایک دوسرے کو ڈالنا چاہیے موقع دینا چاہیے سدھرنے کا موقع دینا چاہیے با اوقات لوگ بتاتے ہیں چور دیندار ہے لیکن چور اتنا پابند نہیں ہوتا ہے ابھی اب یہ جاتی اختاہ میں پوچھتی ہیں ایسا چور ہے مفتی تو کہے گا کہ تو چھوڑ دو اگر تم داضی نہیں ہو تو معاملہ ختم کرنے کے لیے دیکھو کیا کرنا ہے لیکن بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میرا جو پیسہ تھا الگ ہونے کا اب ماں باپ کے گھر پہ آ کے بیٹھی ہوں بوجھ بنتی ہوں ان کے اوپر اور میری بات دوسری بہن ہے اب میں آ کے یہاں بیٹھی ہوں اس کا نکاح میری وجہ سے پھنس گیا تب جا کے یہ احساس ہوتا ہے جیسا بھی تھا شور کے گھر میں اچھی چیزیں کبھی کبھی غصے میں آ کے ماں باپ بھی کچھ بول دیتے ہیں. اس کا دل پہلے برداشت کر لیتی تھی نکاح سے پہلے لیکن نکاح کے بعد جب طلاق ہو کے گھر میں آ کے بیٹھتی ہے ماں باپ تھوڑا سا بھی سخت بولتے ہیں دل ایک دم ٹوٹ جاتا ہے لیکن اب شوہر کے پاس واپس نہیں جا سکتی ایڈجسٹ کرنا سیکھیں غلطیاں اس کی اصلاح کی کوشش کرے لیکن انتظار اصلاح کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے بٹن دبا دیا اور آدمی صحیح ہو گیا ایسا نہیں ہوتا ہے اس کو دھیرے دھیرے کرنا پڑتا ہے دھیرے دھیرے اصلاح ہوتی ہے جیسے پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے ویسے انسان کی تربیت بھی دھیرے دھیرے ہوتی ہے لہذا اگر شوہر کی کے سلسلے میں عورت دیکھتی ہے کہ اس میں کمیاں ہیں یا بیوی کے بارے میں آدمی دیکھتا ہے کہ اس میں کمیاں ہیں تو نفرت نہ کرنے لگے ایک دم میں ہمیشہ مجھ کے بھی میں ایسی تھوڑی سمجھاتا ہوں مجھ کو بہت بڑی بڑی باتیں کہی گئی نہیں اب یہ تیرے پاس آ گئی ہے اب یہ تیرے نکاح میں آ گیا ہے اب اس کو لے کے چلنا ہے اصلاح کی کوشش کرنا ہے اللہ سے امید رکھنا ہے صبر اور انتظار کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نصرمایا صبر وہ الفرا جماعت اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے اور کشادگی تکلیف کے ساتھ آتی ہے وہ ان نمائل اس ریسرن ان نمائل اس یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے تو ایک انسان کو چاہیے خطیب بغداد امام خطی بل بغداد نے اس پر وار کیا ہے ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اگر اس کا نکاح ایسی عورت سے یا ایک عورت اس کا نکاح ایسے شخص سے ہوا ہے کہ جو اس کے دل کی طرح نہیں ہے تو اس کو اس سے نفرت کرنے کی بجائے اور دور ہونے کی بجائے ایڈجسٹ کرنا سیکھنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے آج آدمی تو کل حالات اچھے ہو گئے باب روا سسرال کے حالات بڑے تنگ ہوتے ہیں اب یہ ایک دم پریشان ہو جاتی ہے نہیں انتظار کرنا ہے شوہر کی سیلری بڑھے گی کہ نیا کر لے گا اچھے سے رہے گا اور جب تک یہ نہیں بڑھتی اس کو مجبوراً اس گھر میں رہنا پڑ رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ بیوی ایڈجسٹ کر لے لیکن اب اب اس کے پاس اتنی تازت نہیں ہے بیوی کا ایڈجسٹ نہ کریں شوہر کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو غلطیوں پر اور تنگی پر صبر کر لینا اور اچھے حالات کا انتظار کرنا نمبر چار دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے بے تکلف رہے یعنی بیوی بی شوہر ایک دوسرے کے لیے گویا کہ خود ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے لباس کی طرح ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے کھل کے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ آپس میں شروع کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ایک دم پرائے پرا ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ریزرو دونوں ایک کے ساتھ رہے ایک دم قائد قانون سے چل رہے ہیں نہیں بلکہ قائد قانون میں یہی داخل ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بےتقل ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر رکھتے حالانکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی اور آپ قرآن پڑھتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا نبی جس کا مقام اللہ کے نبی کتنا بڑا ہے قیامت کے لیے سفارش کرنے والے میرار میں جانے والے جنت کا دروازہ کھلوانے والے جنگوں میں جانے والے امت کے امور کے حل کرنے والے لیکن گھر میں کیا ہے بیوی کی سر گود میں سر ارک کے بیوی کے ساتھ حاکم کی طرح نہیں ہے میں نبی ہوں مجھ سے ڈرو میں حاکم مجھ سے ڈرو نہیں بلکہ گھر کے اندر بے تکلف رہنا اتنا بھی نہیں کہ بیوی بے بےزتی کرنے لگے لیکن اتنا کہ بیوی کے اندر سے ڈر نکل جائے اس کے اندر ادب ہو لیکن محبت کے ساتھ تو ایسا سلوک شوہر کو بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے ایک لمبی روایت اس سلسلے میں آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتائشہ کو ایک مرتبہ سفر میں لے گئے لوگوں کو آگے بڑھا دیا اور ان کے ساتھ دوڑ لگائی آپ سوچیے نبی ہیں اور یہ, ن... یہ مدنی دور ہیں چالیس سال کی عمر میں نبوت آپ کو دی جا رہی ہے اس کے بعد تیرہ سال یعنی ترپن سال کے بعد کا واقعہ ہے بیوی. سوچیے اتنا بیوی سے بے بےتکلف ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ بیوی سے محبت کا اظہار کرنا بیوی سے پیار محبت سے رہنا یہ ضروری ہے اور دونوں کے لیے ضروری ہے نمبر پانچ آپس کے تعلقات میں سختی کی بجائے نرمی آپس میں جب ایک دوسرے سے بات کریں بالقا بیوی نے ابھی سختی کی بات کر دی چھوڑ یہ بھی ڈانٹ ڈبٹ کر کے بات کرتا ہے نہیں نرمی سے بات کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد بی بیت ادخل علیہم جب اللہ تعالی کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس گھر میں نرمی کو داخل کر دیتا ہے گھر والے آپس میں ایک سے نرمی کا سلوک کرتے ہیں اس کو امام احمد نے روایت کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اس گھر, گھر میں خیر آتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے نرمی کا سلوک کرتے ہیں اس گھر سے خیر نکل جاتی ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے سختی کا سلوک کرتے ہیں تو بات چیت میں سلوک میں نرمی ہونا دونوں ایک دوسرے سے نرمی سے بات کرے جیسے بی شور سے کہے ذرا سنیں گے آپ یہاں پہ کہ کیا ہے دکھائی نہیں دیتا میں آفس کا کام کر رہا ہوں یا شور کہے ذرا تھوڑا یہاں آؤ کیونکہ بہت ٹینشن میں تھا آفس میں بہت اس کی اس کی باتیں سن کے آیا ہے اور گاڑی سلپ بھی ہوئی پاؤں میں لگا دی ہے اب بیوی کو بلا رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے ذرا یہاں وہ تو کوئی تو دار دینے والا یہی تو اپنا ہے پھر آیا ہے ابھی کو بلا رہا ہے کسی بات کی وجہ سے ابھی کہ آپ کو تو بس کچھ کام ہوتا نہیں بار بار اس کو بلاتے ہیں میں ابھی کچن میں ہوں کیا ہے اس سے کیا ہوگا بتائیے اس سے محبت بڑھے گی نہیں باہر نکل کے چلا جائے گا تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور نرمی کا شروع کریں بہت ضروری ہے ایک دوسرے کو ہمدردی لینا دیکھ دے اس شور کو آیا ہے مو لٹکا ہوا ہے اب اس کے اندر ہونا چاہیے آئے پھر بینگن کا منہ لے کر منہ لٹکاتے آتے ذرا خوشی خوشی گھر میں نہیں آ سکتے بلکہ بیوی برابر دیکھ لے بھانپ لے فوراً جا کے اس کے ہاتھ میں سے بیگ رکھا بٹھایا اس کو پانی ڈا کے دیا چہلے میں اس کو لگے گا چلو دنیا میں میری قیمت نہیں ہے کمپنی میں مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے تمہاری کوئی ضرورت نہیں کمپنی میں کہ یہاں میری ضرورت ہے بیوی کی نزدیک میں یہاں پہ حاکم ہوں اس کو اندر سے کانفیڈنس آئے گا کیا ہوا کیا بات ہے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے کمپنی میں آفس میں چلتا رہتا ہے زندگی میں ہوتا رہتا ہے دو نرم کلی میں اخلاق کی باتیں شور کو دل کو ٹھنڈا کرنے کی دنیا میں کچھ نہیں ہوا تو چلے گا میری بیوی کتنی پیاری ہے اس کے ساتھ میں غربت میں جی ہوں گا یہ چیز ہونا چاہیے نرم گپت بیوی شہر دونوں میں بیچاری تھکی ماری دن بھر کی محنت کرنا اور سکول میں بچوں کے لیے لے گئی ٹیچر نے اتنی باتیں سنائیں گھر پہ آئی کام کروں بچوں کو سمجھاؤں پڑھائی کروں کیا کیا کروں میں اربی چوراہا کا ایک گلاس پانی اور چائے لاؤ آنے میں تھوڑی دیر میں کیا ایسا کرتے میں شوہر ہوں میری بھی خیال ہے تھوڑی کہ بچوں کس کی کس کی غلام بنوں کیا کیا کرو میرا کوئی ہمدرد ہے بچے یہاں سے رو رہے ہیں شور وہاں سے ڈانٹ رہا ہے کس کا کام کرو کیا میرے بارے میں کوئی پوچھتا نہیں کہ میری کمر درد ہو رہی اتنے دنوں سے کوئی پوچھتا نہیں کہ کی تم،, تم کیوں ایسی لگڑا کہ تم جبر ٹانگ میں تکلیف ہو گھٹنے دکھ رہے ہیں میرے ایک دوسرے کی ہمدردی گھروں میں نہیں ہوتی بعض اوقات نفس کی نفس اپنی اغراض کے لیے لوگ جیتے نہیں ہونا چاہیے نرمی ہونا چاہیے نمبر چھ گھر جو معاملات میں باپ رائے مشورہ آپس میں کچھ بھی بڑا ڈیسیجن لیں آپس میں طے کریں اتنی بڑی گاڑی لے کے آ گئے سو بھیڑ کو پوچھا ہی بعض بات تو لوگ نکال بھی کر دیتے کہتے ضروری تھوڑی نہ ہے شران لازم نہیں ہے لیکن آپ سوچیں آپ کا بیٹا گھر پہ آ جائے پھر ابو دیکھیے آپ کی بہو ہاں کیسے کر لیا شریف پہ ضرورت تھوڑی ماں باپ کی اجازت ضروری ہے کیا نہیں قرآن حدیث میں نے سارے نکاح کے مسائل دیکھا کہیں بھی نہیں ہے باپ سے وہ تو لڑکی کے لیے اس کے کی اجازت ہے لڑکے کے لیے کہیں نہیں کیا کریں گے آپ نکل جائیں یہاں سے نکاح کر کے آتا ہے اور ان سے پوچھا نہیں ماں باپ سے تو وہاں آپ قاعدے وصول نہیں سوچتے وہاں آپ سماج کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بڑے فیصلے جب بھی کریں گھر میں بی بھی کرے شور بی بی بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ ٹکٹ بھی بک کر لی اس کی بہن کا نکاح جا رہی ہوں اور شور کو آ کے آنے کی بات کہ میں جا رہی ہوں کب کل صبح ہاں صبح ٹکٹ بھو گئے کیسے جاؤ بھائی آ رہے ہیں ارے میرا کیا آپ آپ کو بتا دیں آج شادی رکھ رہی ہوں کچن میں سب کچھ ہے بنا کے کھا لینا نہیں ملے تو ہوٹل کھا لینا اگر اتنے بڑے بڑے ڈسیجن لے گی تو شوہر کے دل میں آئے گا کہ یار اپنی مہربانی کرتی ہے ٹھیک ہے جاؤ اور مت آؤ وہی رہنا مائکے میں بات اللہ جیسا ہوتا ہے تو بڑے پیسے جب کریں بھی کریں مشورہ کریں اللہ یہاں پر حسن فلاح فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب بھی لوگ اپنے آپس کے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی مسئلہ ہے اس میں بہترین کی رہبری دے دیتا ہے بہترین کی رہبری دے دیتا ہے مثلا باپ باہر رشتہ طے کر کے آ جائے اپنی بیٹی کا ماں سے نہیں پوچھے سوچ کی چیز ایسا نہیں ہونا چاہیے جی. تو جب بھی کوئی معاملات طے کریں آپس کے مشورے سے طے کریں یہ الدب میں ہے اسی طرح سے نمبر سات ایک دوسرے کا تعاون کریں ایک دوسرے کا تعاون کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماتیں تلب الشا کر وہ لسان تو امام نے شعب المام اس پر بات کیا ہے کہ شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی جو دین و دنیا کے معاملات میں تیری مددگار ثابت ہو یہ دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے سارے خزانے اس بینک میں اکاؤنٹ نہیں جو چلے گا اگر ڈیلی نیک ہے اور کی بھی سبھی سے عورت کی عزت ہے دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر اس کو قرار دیا گیا ہے یہ نہیں کہا کاغذ مصیبت ہے نہیں وہ خزانوں سے بہتر ہے لیکن کیسی ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے وہ زو یا نیک عورت ہے دین دنیا میں تیری مدد کرے مجرنگ آفس جا رہا ہے چیتنظر بنا کے بیچاری دیتی صبح صبح خود ناشتہ باد میں کرے گی اس کو پہلے کھلا دے گی اور دین کے معاملات میں بھی مدد کرے گی کچھ مسئلے میں پھنسا ہوا ہے تحقیق کر کے بھی بتا رہے اس کو میں نے مسئلہ پڑھا ہے نماز کے لیے نیند اس کی نئی بیدار ہو رہی ہے پکڑ کے اس کو اٹھا بھی رہی ہے پیار سے اس کو نصیحت بھی کر رہی ہے اگر دین کے معاملات میں یا دنیا کے معاملات میں کبھی اس کو ایسا لگ رہا ہے کیا کریں قرآن حدیث کے ذریعے سے اس کی نصیحت اس کو کر کے اس کی اصلاح کر رہی ہے اس کو ہمت بنا رہی ہے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوئی آپ گھبرائے گھبرائے گھرائے کیا ہونا رہا ہے میرے ساتھ آپ کی بیوی حضرت قدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت بنائی اللہ کی قسم اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا آپ پریشان حالوں کے کام آتے ہو آپ بوجھ دوسروں کے اٹھاتے ہو اور جو آدمی بے کام ہوتا ہے آپ اس کے لیے خرچ کرتے ہو اور نہ جانے کی تیزیر. ہمت بنائے ایک دوسرے کی مدد کریں کبھی شوہر بھی مدد کریں بیوی بیمار ہیں بچے سکول جانے والے ہیں خود ڈبا بنا کے دے دیا جیسا بھی ہاں بنانا آتا ہے بنا کے دے دیا تکونی روٹی بنا لی چاول جیسے بھی بنا دیے بیوی کو راحت پہنچائی کبھی یہ بھی کرے سر درد ہو رہا ہے سر پہ تھوڑا ہاتھ رکھ کے تھوڑا دبا بھی دیا نہیں بادشاہ سلامت نہیں کرتے ایسا کبھی کرے بیوی کو بھی چاہیے شور آیا ایک دم چہرہ اترا ہوا ہے تھوڑا سا سر کی مالش کر دی پہلے نہیں بھی. نہیں چھوڑو کوئی بات نہیں بیٹھ کے زبردستی بٹھا دیا خدمت کر دی پاؤں سے منہ نکالی کیا سوچے گا تو سوچے گا میں باہر غلام ہوں یہاں بادشاہ ہوں گھر میں اس کو بادشاہت کی فیلنگ ہوگی بیوی کو پروٹیکشن کی فیلنگ ہوگی کوئی تو ہے میرے دکھ میں کام آنے والا تو یہ ایک دوسرے کا تعاون کرنا حتاشہ رضی اللہ عنہ سے اسرد رحیم اللہ نے پوچھا ماں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے تھے خالقانتی علی خدمت اہلی فرماتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی خدمت کرتے تھے گھر پہ گھر کے کچھ کام ہوں تو آپ اس میں ہاتھ بھی بتا دیا کرتے تھے جو بھی ضرورت ہیں خود سے کام کرتے بعض اوقات اپنے جوتے خود سی لینا اپنا کام خود کر لینا بعض اوقات شوہر اتنا آدھی ہو جاتا ہے کپڑوں کو پریس کرنا دھونا یہ وہ سارا بیوی کرے گی کچھ خود خود کچھ نہیں کرے گی کبھی خود بھی کچھ کر لیا کرے کم سے کم بیمار ہے بیچاری یا اس کو کچھ بچوں کی پڑھائی ہے یا کچھ اور ہے تب تو کر لیا کبھی تو اس کے کام آئے یا وہی ہمیشہ ایسے کام آئے اور فرماتی کے پہ دہذرتی صلاح تو خرج الى صلاح اور جب نماز کا وقت آ جاتا آپ نماز کے لیے نکل جاتے ہیں تو آپ گھر میں رہتے تو گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح سے ایک دوسرے کی جائز سے کا خیال رکھنا ہے. مثلاً بھی کہے کہ فلانی مٹھائی اس کو وہ دھیانتا ہے بلکہ کبھی کوئی کوئی مطالبہ اٹھا دے اور شریف کو جائز اس کا دل رکھنے کے لیے لا دے گی ریتی ہے بس وہاں پہ کیمنڈ دیکھنے کے لیے کیا ہے آپ کو دکھائی کے لیے اس کی چار کی کوئی چیز مانگی اس نے اچھا سا گوقا لائیے کھلا چیز لائیے میرے لیے لباس لائیے کچھ بھی مانگا اس اگر اس کی جائز شاہ ہے میں کہ جانے کو بھی چاہ رہا ہے پرانی سہیلی اس کے گھر میں دعوت انہوں نے دی ہے آپ بھی چلیے میں اکیلے کیسے جاؤں اس کی جائز خواہشات ہے آپ کو نہیں کرتے اسی طرح سے ہے شوہر کی جائز خواہشات ہیں اس کو پورا کریں لہذا اس طرح سے اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو واقعی اس سے محبت بڑھے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن تھا اور جو سودانی تھے وہ آپس میں جو اس طرح سے تلوار کا جو ایک قسم کا سمجھ لیجیے پلے ہوتا ہے کھیل ہوتا ہے وہ کر رہے تھے کو دی دیکھنے کی آپ نے بھاپ لیا آپ نے کہا دیکھنا چاہتی ہو آپ نے اپنے پیچھے کھڑے کر کے اس طرح سے ہاتھ کر کے اپنے پیچھے سے دکھایا کچھ وقت کے بعد کہتی میں تھک بھی دیکھ کے آپ نے کہا بس کہا ہاں بس یعنی ایک انس آپ اتنی دیر تک روکے ہی رہے تایشہ کہ میرے پیچھے سے دیکھتے رہے گی پردہ بھی ہے لیکن اس کی خواہش بھی باہر دیکھنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آپ ٹھہرے تو کبھی شوہر بیوی کی خواہشات جو جائز خواہشات ہیں ان کو پورا بھی کریں اور حدائشہ فرماتی ہیں کہ کام اللہ یہ سور میں رمبان پما صفی و انحقیا اللہ پی کہتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے تھے لیکن میں ان کی قدا نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کہ شعبان میں قضا کرتی تھی ابن نے حجر احمد اللہ علیہ پرمان کی وجہ کیے تھی کہ اللہ کی عتائشہ سمجھتی تھی کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق کی حادت نہ ہو جائے اور میں روزے سے نہ رہوں لہذا اپنا روزہ موخر کرتی تھی شابان کہ نبی کی چاہت کبھی ہو اور میں روزے سے رہوں ایسا نہ لیکن شعبان میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے تو یہ بھی روزے رکھ لیتی اپنی قزا پوری اتنا خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تائشہ رکھنی چاہیے تو یہ چیز دونوں میں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی جائز خواہشات کا خیال رکھیں نمبر نو ایک دوسرے پر اعتماد شک نہیں شک زندگی کو خراب کر دیتا ہے ایک بار شک دل میں پیدا ہو جائیں شوہر کے بھی یا بیوی کے بھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے بیوی کے دل میں شک آیا کیوں شور کو فون آیا آفس سے لیکن فون کرنے والی عورت ریسیپشنسٹ فلا صاحب کہاں ہیں کہ آپ کون میں ریسیپشنسٹ ہوں آپ گھر پہ کیوں فون کی سن سے بات کرنی مجھ کو آپ ان کو فون دیجئے ان سے کیوں مجھ سے بات کرو کیا کام بتاؤ آپ کو نہیں بتا سکتی ایسا کون سا کام ہے میں بیوی ہوں میں ہوں کہ آپ شوہر کھٹو بات کرنا ہے اب وہ بہت ضروری کام ہے آفس کا آفس کی کوئی کانفیڈینشل بات ہے جو بیوی کو بھی نہیں بتا سکتے اب بیوی ساتھ سن رہی کیا بول کیا رہے اس سے اب شوہر نرمی سی بات کرے گا ظاہر بات ہے ڈانٹ ڈبڑ تو نہیں کر سکتا ہے اتنے پیار سے اس سے کیسے بات کرتے آپ میرے سے تو بڑی سختی سے بات کرتے ہو لیکن اس سے کتنا مٹھاس کے ساتھ ایسی مجھاس میرے لیے کیوں نہیں ہے اب شوئر کہہ رہا کہ آج دیکھو مجھ کو جانا ہے آفس میں اور آج میں دیر سے آؤں ایک میٹنگ ہے کس سے میٹنگ مجھ کو بھی تو بتاؤ اب ایک بار اگر ذہن میں اس کے بیٹھ گیا کا مطلب خطاب اب جب بھی یہ لیٹ آئے آج آپ بہت لیٹ آنے لگے ہیں اور اگر کہے کہ میں کھا کے آیا ہوں ہاں آپ تو باہر ہی کھانے والے بول گیا میرا کھانا تو ویسے بھی برایا نا کوئی تو کھلا کی ہو گیا آپ بچے دھیرے دیر یہ, یہ تعلقات بگڑتے چلے جاتے ہیں کبھی شور کے دل میں شک آتا ہے اچانک کسی کا فون آ گیا رانگ نمبر کوئی آدمی تھا فون کی آ سکتا بیوی نے اٹھا لیا اب ماں اس کا سپیکر آواز بڑی ہے فون کی اس کو آواز آ رہی آدمی کا آواز ہے بیوی نے سنا بڑی پردے والی ہے آدمی کی آواز سنتے ہی کہا نہیں رول مردہ کیونکہ وہ مردوں سے بات نہیں کرتی کس کا فون تھا بتاؤ معلوم نہیں کس کا تھا ایسے کیسے معلوم تم کو کیسے آیا دوسرے اگتے نہیں آیا اور مان لیجیے وہ بےو کو پھر سے فون کرے پلا آئیں گے گھر پہ لاؤ میں بات کروں کون چاہیے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو گیا کبھی فلاں صاحب سے نہیں اور آئندہ فون مت کرنا کہاں سے بول رہے آپ اور پھر اس کے بعد گھر پہ آیا شام میں تو اس کا موبائل چیک کر رہا ہے کس کے کال آئے مس کال کتنے ہیں اس طرح کے معاملات دھیرے دھیرے اور بیوی اگر مان لیجیے کسی وجہ سے بچہ دیر سے آ رہا ہے اسکول سے اب باپ گھر میں نہیں ہے کوئی بھی نہیں گھر کے اندر اب مجبورن اس کو لینے جانا پڑ رہا ہے ورنہ بچہ کہیں بھی بھٹک جائے گا اب یہ چلی گئی لینے کے لیے بچے کی اور اچانک یہ آ گیا گھر پہ جلدی آفس سے گھر میں دیکھا کوئی نہیں پیوی آ رہی تک ہماری بچے کو ہاتھ میں لے کے ہاتھ پکڑ کے لا لے کہاں گئی تھی بچے کو لا کیوں گاڑی آتی ہے آج کیوں نہیں باقی نہیں آئے مسئلہ ہوا دھیرے دھیرے آپ دیکھیے شک کبھی بھی باندھ نہیں ہوتا ہے اس سے اور شک پیدا ہوتے ہیں اور اس کی فیملی بڑی ہو جاتی ہے ایک دوسرے پر اعتماد ہونا ضروری ہے بدگمانی نہیں بدگمانی نہیں ہونا چاہیے کتنے پاک باز لوگ ہوتے ہیں دونوں بھی لیکن شک کی وجہ سے زندگی برباد تلاک ہو جاتا ہے یا ظلم و زیادتی ایک دوسرے کے اوپر ہو جاتی ہے زندگی تیز نحض ہو جاتی ہے سارے گاؤں میں بے عزتی ہو جاتی ہے حالانکہ دونوں بھی شریف لوگ تھے لیکن ذرا سی بے وقوفی اور نادانی کی وجہ سے ایک دوسرے کی پوری گھر کی عزت ختم کر دیتے ہیں اور پھر ساتھ میں رہنا بھی ان کا کچھ مطلب کا نہیں ہوتا ہے مجبوراً زندگی کی گاڑی گھسیٹتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیا تو ابان خبردار بدگمانی سے بچ چکا پر ان نمب الحبی اس لیے کہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے والس سسو و تجس کسی کے ذریعے سے جاسوسی مت کرواؤ اور نہ خود کسی کی جاسوسی کرو بدگمانی جاسوسی پیدا کرتی ہے کرتی ہو آپ دیکھیے بدگمانی مت کرو اور جاسوسی مت کرو جب آدمی بدگمانی کرتا ہے کسی کے بارے میں تو جاسوسی نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بخار مسلم کی حدیث ہے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد رکھیں اور بدگمانی نہ کریں شک نہ کریں ایک دوسرے پر اس لیے کہ شک کا کوئی علاج نہیں ہے دس ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ فرمانتا ہے وہ لبی نہ یا کولو نہ اور اب بنا حد نام ازواجی دریاتی نا قرت آئی وجال امام اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں اے ہمارے پرو نگار حب لناجینا و دریاتی نا قرت ہماری بیجیوں میں ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دے ان کو ایسا بنا کہ ان کو دیکھ کے ہم کو, کو دل کا سکون میسر وہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں جائنا امام اور صرف ان کو نہیں بلکہ ہم کو بھی ایسا بنا کہ ہم گویا امام بن جائیں متقین کے متقین کے لیے ہم کو نمونہ بنا اتنا اعلیٰ تقوال ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے اپنی لیے دعا کرتی عائشہ رضی اللہ اپنا فرماتی ہیں آخری حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں عائشہ رضی اللہ اپنا فرماتی ہیں لم عئی تو مینا صلی اللہ علیہ وسلم قیب سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج میں ایک دن بہت ہی خوشگواری پائی خود تو یا رسول اللہ خود اللہ علی میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے فقال کال اللہ ماں کے عائشہ ما تقدم من دم وما و ما دق ما اثرت وما اثر آپ نے دعا کی اے اللہ عائشہ کی محفرت کر دے جو اس کی قطائیں پہلے ہو چکی ہیں یا بعد میں ہوں جو چھپی ہوں یا کھلی ہوں ہر غلطی کو معاف کرتے ہیں کتھا عشق کا سب راسوہ پجلی ہار میں نوتا کہتی ہیں اتنا م... میں خوش ہو کہ اتنا خوش ہو کہ میں ہنس پڑی کہ گویا کہ مطلب لوٹ بوٹ ہو گئی ہے. اتنا خوش ہو گئی اتنی اچھی دعا اگلی پجلی کھلی چھپی ساری غلطیاں معاف کر کے بچا ہیں اگلی ٹائم بھی ذات سے کھلی چھپی سب معاف کرتے ہیں سب کا سب معاف کرتے ہیں پکال رہا کال رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام آئے کی دعائی آپ نے کہا میری دعا سے بڑی خوشی ہو رہی ہے میری دعا سے خوش ہو رہی ہو پکالت عمالی اللہ یسوری دعا کہا کہ اللہ کے رسول میں کیسے خوش نہیں ہوگی اتنی بہترین دعا آپ نے میری کی آپ کی دعا سے بھلا میں کیوں نہ خوش ہوں فقال امتی پکالی اللہ کی قسم اے پسند میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں دعا کرتا ہوں اس حدیث کو امام ابن حبان اور حاکم نے روایا کیا اور شیخلبانی نہ صحیح اس کو حاصل پا ہے آپ ایک طرف اس میں یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفقت کتنی ہے اور آپ اپنی کسی نماز میں امت کو نہیں بھولتے اور یہ امت نماز ہی کو بھول گئی بلکہ طہارت کو بھول گئی اس سے زیادہ بدقسمتی اور شقاوت کیا ہو سکتی ہے نبی کی سنتوں کو بھول گئی نبی کے نام کا جلوس ایک دن منا کے اپنے بھی اس نے کافی سمجھ لیا کہ نبی کی محبت کا دم ہم بھرنے والے ہیں سال میں ایک دن منا لے بس لیکن زندگی میں سنتیں نکلتی چلی جائیں گھروں سے دین نکال کے بعد پھینک دیا جائے خب تک نہیں بولتی یہ گھر ہے یہ گھر کامیاب نہیں ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ آپ نے شور سے کہہ رہی ہیں شور تھے نا نبی ہیں تو شور بھی تو ہیں کہا کہ اللہ کے اس کو میرے دعا کی اللہ سے گھر میں بیوی ہے ایک دوسرے کے میرے دعا کر دو ذرا مسئلہ چل رہا ہو اس میں اللہ سے دعا کرو نماز ملتی اتنا اچھا لگے بیو اور واقعی دعا کریں یہ ہو سکتا تھا قبول کر دے گا بیچ بیمار ہے شور کری بگے بیٹھے میرے لیے دعا کیجیے اللہ کو شفا دے آپ کی دعا ہو سکتا ہے مجھے قبول ہو تو ایک دوسرے سے محبت اور واقعی دعا کا فائدہ بھی ہوتا ہے جب آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس دعا کا پہلا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا دل اس کے لیے صاف ہو جائے گا بیوی شو دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں ان کے دلوں میں جو قدورتیں چھوٹی موٹی غلطیوں سے پیدا ہو جاتی ہیں بس بسروکی سے پیدا ہو جاتی ہیں وہ قدورتیں نکل جاتی ہیں جب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتی ہیں لہذا بیوی شوہر کو ایک دوسرے کے لیے اور اپنی پوری خاندان کے لیے دعا اللہ سے کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے گھروں کو خیر کا ذریعہ بنائیں اور بیوی شوہر جتنے بھی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا اور خیر میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا شر سے ایک دوسرے کو بچانے والا بنایا اور جن بچوں کی لڑکوں کی یا لڑکیوں کی چا نکاح نہیں ہوا ہے اللہ رب العالمین ان کو بہتر جوڑ عطا فرمائیں اور ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں ابو الحالہ اس کا فی الحال mis साथियों el plan es